صبر والے اور سچے اور ادب والے اور ران خدا میں خرچنی والے اور پچھلے پہر سے معافی مانگنی والے